الحمد للہ وقف والسلام على سلام الرسل تو وسلام معالا سید رسول و خا تمل محمد محمدنمصطفیٰ و علای و عصحابی السق وصقفیٰ اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين <سؤال> ارتضوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدا الشيطان سوى لهم واملا لهم ظالب انهم قالوا للذين قد هو ما نزل الله سنطيعكم في امن تو بالله صدق الله مولانا العظیم و صدق رسوله النبي الجليل الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله سبحان الله صاحب صاحب صلاد و سلاملیا سد یا رسول اللہ علحاب قیا سید حبی بل صلاح دسلام علیہ سید خطم و صحاب یا مکین قلوب المؤمنین موزر سامین اسلام علیکم حمد و درود و بعد آجر دی دعا ہے رب العالمین جل مجدہ القریم دی بارگاہ اندر کہ ناچیزنو نفس و شیطان دے ہر شرطوں اپنی رحمت دی پناہ تا فرماوے خاندان سمایت سعادت دارین عطا فرماوے دوستو آج دے موضوع اندر پرانا عہد فا توان میں وعدہ سی مسٹر جناح کی سیاسی زندگی ذاتی زندگی کا تعارف تایا سب سیاسی زندگی کا تعارف کرا جس کے نام نال پاکستان کا بننا اس دا بھی ذکر آ جانا ہے ہج حقیقت ساری تواڈے سامنے اس حوالے نال کھل جائے ذاتی زندگی دے اندر میں عقائد اور نظریات اس دے ہے سن جنہ اس دی تکفیر ہوں دی اس کی دی وضاحت دی نہیں سی کر سکیا اج سیاسی زندگی دے بیان دے اندر اس کے کافرانہ اور نیچریان بالخصوص نیچریان نظریات جڑے ہیں वो थोड़े सामने रखे जा सियासी जिंदगी के तारुफ के जिमन दे, दे विच अव्वलन मैं ये दसना है कि मिस्टर जनाह ने اپنے سیاسی پیشوا تے سیاسی نمونے کنہ لوک بنایا ہویا سی آخر میدان عمل چاہا اتر یا میدان فکر دے اندر قدم رکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی آخر پیشوا اس دا تو تے نمونا تو تے ہوں دے سامنے جس دی اس اقتدا کرنی دی ہوتی ہے ہوں دیکھنا یہ کہ اس کانگڑ دا پیشوا کون سی اور اس کانگڑ نے نمونا نو بنایا سی اس سلسلے دے اندر اختصار دن سارے شیطانوں کا ویکرو اکٹھے ترتیب دے جس کتاب موجود ہے اس کتاب دا نام ہے قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان حنیف شاہد بھی لکھی جس دے بچوں ذاتی زندگی دے تعارف دے سلسلے میں میں چند حوالہ جات اس موضوع پیش کر چکے ہیں اس کتاب دے اس نے صفحہ نمبر ایک سو بونجا اس مسٹر جناح دیاسی پیشوا مقتدار راہنما ذکر کیتے نا وچوں اکثر تے مسلمان ہی نہیں یعنی نام دے مسلمان بھی نہیں یا ختری یا انگریز اور ایک خنزیر جے ہے کلمے پڑھنے والا او اوہی لا دین بد مذہب سر سور وانگوں نیچری ہے لبرل لبرل جنوبی نے کوئی دین مذہب ہو نہیں دے ترتیب نال نام سنو صفحہ نمبر ایک سو بونجہ تو یہ لکھن والا کتاب دیوبندی دیوبندیاں دے حلوے کے اتنے یارویں شریف کے ختم دے اتنے اعتراضات اوتے تو سامنے نے نا لیکن یہاں لانتی کفر نال اتفاق و بڑی کتی جنس ہے عجیب کتی جنس تیار ہوئی ہے یہودا یہودیت نے اگر پیر رکھے مسلمانوں تو دو بندیاں دہابیاں درائی رکھا ہے دے دے ہی رکھے ہیں. اگر یہ نہ چھاننی کا کام دے اتنے نہ آ سکتے مکسمیا پی دا جی سر سو روابی سی وابیوں نیچری بنیا ہاں جی اور جن اگریزاں نے پرو اپنے کالج رکھے سن سارے دیوبندی بندی سن بریلوی انہوں دے دفاع مقابلے چو گو کا یہ مقابلہ حماقت سی کہ مقابلے کرن دا یہ طریقہ نہیں ہوں کہ جا دشمن کرے تسا بھی وہی کرو مقابلے دا یہ طریقہ ہوں کہ دشمن جا کر اس کا توڑ پیش کرو اللہ تالا دے فضل اللہ تعالی دے فضل و کرم نال اصان توڑ پیش کر رہے ہیں دیوبندیاں دے ہر ہربے ہر شیطانی ہر چلاکی دا توڑ پے اچھا اقتدار نہیں کرتے اے نہیں کہ انہاں نے فلانی ترمیم بنائی میں بھی ہونا چی انہاں فلانا جناب ہر بہت یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ دشمن گند کھا میں بھی گند کھاوا کیوں آ کے مقابلہ ہوتا گیا جی نہ کھا دا پیچھے رہ گیا دشمن لاکھ کی لاوے میں بھی لاکھ کی دی لا دیا کیوں آ مقابلہ پہ ہوتا نہیں آ کے نہ لاؤں رہ تو پیچھا رہ جانے اگاہ نکل جانے اجنتے اگاں نکل ہی جان چنگا ہے ابھی پچھا ہی, ہی چنے کوفر کرتے کریے اصل تو لوگوں کو یہ دسنا ہے کہ لوگ اگان دکھا جے ثابت کر دوں آپ دلیل لے بس ہوں اس حق یہ بنتا سی کہ جڑے ہے او کہ آوام ہندا دس دے کہ یہودیاں ایجنٹ نے انگریزوں کے ٹو نے ویکو ہر پاس رل گیا نفرنا یہ حرام یہاں کا رلنا یہاں پوچھو کیڑے قرآن دی قرآن کی فا نہ چنگا ٹھوک دے تو وہ ختم ہو جانا سا لیکن یہ جب شامل ہوئے عوام کو یہ جواز مل گیا کہ واقعی دا مطلب یہ ادھر جانا ٹھیک ہے نا دیوبندیاں دا جانا بھی ٹھیک ہے تو سڈا جانا بھی ٹھیک ہے ہوں سمجھ لگی نا کہ نہیں لگی اسی طرح وہ ٹیویا چ گئے یہ بھی ٹیویا چل گئے کیوں آ کے نہیں جان مقابلہ نہیں ہوتا او تو سارا میدان لے جان گے کجر کا میدان جانا چاہی تو یہ ہوں لکھا و تاریف یہ ہر کفرت بطور تاریف ذکر کیا ایڈا خنزیر ہے میں کس دو میں بھر اے آخری کیسٹ بھر لوا پہلی بھری پی ان شاء اللہ کتابیں لکھنے نو پھر بھیجاں گا جی دے پتے ہاتھ مل گئے کہ ذرا اپنا مکالیا اپنے پیو تے اپنا ویکو خدرا تریڈے بئیمان بن گئے جی کہ تسان کفر بھی بتاورے تعریف پیش کر دیں یار کیسی عجیب گل ہے ایڈے بے زمیر اِن کہ کفر آخنا کہ واہ بھائی واہ حضرت نے فلاں کفر کیا ہے ہے سبحان اللہ اتنے عظیم اللہ کے ولی کہ فلاں کیا ہے ہر جناب لکھ پہلا مرد عظیم مرد عظیم جیڑا اس کا پیشوا سی سیاست اندر او کہڑا سی جنے دادا بھائی نورو جی ہوں میںدیاں کوچھنا کہ بریلوی تے بئی ماں ہے ماہد یارویں ختم دروت ہندو تو نزدیک مرد عظیم ہے الفاظ ویکو یار آخر بندہ نقتے فڑن والا بندہ نقتے پھڑ ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام آخر اے کیوں اے ظلم کیوں کہ ایک پاس ہندو مرد عظیم ہیں اور دوسرے پاس مسلمان بہت یارویں ختم نال مشرق بےمان ہے سارے فتو جاری ہیں. پھر سوائے فساد تو ہور تو کوئی کم نہ ہویا نا دین پرستی تو نہ ہوئی हक प्रस्ती तो ना हो ना और अल्लाह तगलों कर्म मैं फिरका प्रस्ती नहीं करता मैं हक प्रस्ती करदा भाई नोरो जी थी, थी ये लंदन च रहा इलेक्शन लड़िया लंदन च और मिस्टर जना ने वर्करी की दादा भाई नोरो जी اس کے بعد نامور لیڈر سر فیروز شاہ محتا یہ بھی لبرل سی اسے کتاب بڑے خود لکھیا ہے اور لبرل کا منافق منافک لا دین تمام کتاب والے آئیے لکھا ہے سیکولر لبرل لا دین ملدی وچوں سی فیروز شاہ مہتا دوسرا بدردین طیب جی یہ بھی لبرل سی اس کتاب والے لکھے چوتھے نمبر دے گوکھلے گوکھلے انگریز تھی نا گوکھلے انگریز اگریز گوکھلے جڑا سی وہ اس کا خاص نمونہ سی نمونا سب تور کردیا جانے تو پھر میں سوال تک سرندر ناتھ بینر جی سی آر داس یہ سارے نمونے انہوں حضرت عمر دا نام آیا ہے رسول کریم دا آیا ہے ابو بکر صدیق دا آیا ہے سلاح الدین ایوبی دا آیا ہے مسلمان واسطے اے چوڑے نمونے یا سید البیا نمونا بولو مڑو یہ سکولیاں واسطے چوڑے نمونے اور ساڈے اللہ دا رسول نمونا سانو مولا تعلق فرماندہ لا قدم رسول حسنہ مومنوں تمہارے لئے یقیناً بہترین نمونہ مثال رسول میں بس توڑی بد قسمتی آستے میرے خیال دے انہیں کافی ہے کہ جیڑا توڑا پیشوہ آئے اس دیگوں پیشوہ بیمان ہے توڑی بد نصیبی آستے انہیں کافی میری تقریر تو بعد بچار ہے تو ساں وین کریا کرو ہاں اور وینوی خون دے اتھرو دے انہیں چاہیے دے نہیں جی اللہ تعالیٰ توہاڑی آکھے چتھرو دے بے تو خون دے انہیں چاہیے دے نہیں کہ ساتھ نلبنیا کی کہ بجائے اس دے کہ توہاڑے پیشوا تو انہیں چاہیے دے سن جنہ دے پیشوا سید لمبیاء پاک نے لیکن انا سکولی خنزیران دے نزدیک رسول کریم نعوذ باللہ وحشت اور جہالت کے دور کی پیداوار ہے اور خود و وحشت جہالت شان و باللہ من کو نا نے ہاں جیوی ہا جی صدی تو لے کے پانچ سدی عیسوی صدی عسوی تو, تو لے کے پندرو صدی تک یہ وحشت جہالت کا دور سمجھ ہیں اور ہی سلام دے عروج دے دور اے ہوئی نے چھویں سدی عیسوی نبی پاک سرکار کی پیدائش مبارک حضرت عیسا اسلام کے چھ سو سال بعد سڈے نبی پاک کی پیدائش مبارک, دی پدائش مبارک دی لیکن وہ کیونکہ یہاں کے نزدیک جہالت دور میں لہٰذا مسٹر جنا جہا سر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اسی طرح تصور کرتا تا کر کے تے لبل تے بائیمان منافق بندے پیشوا لیکن جس حبیب خدا سوا لکھ نبی پیشوا بنایا ہے اس پیشوا بنانا پسند نہیں کفر راستے کافی ये صرف, ये صرف, ये صرف, ये صرف. میری سمجھ گل دیں کوئی نہ بولو ذرا اللہ ہوں اللہ وی رہی کو پی رہی ہاں پی رہی ہے اگے سنو گے تے حیران ہوو گے نا میں پورے ملک دے اندر جیت جتنے اللہ تعالی من موقع دیتا ہے میں اس کا تباہ چڈیا اور لایا کتابوں جیڑیاں کتاباں بازار چک رہی ہیں صرف حقائق کڈ کے میں سامنے پر رکھنا میں ضلع شخر اگلے دن کتاب کر رہا تھا تو اتنے ایک بابا مینو ہے پتر ایک کتاباں کتنے رہی ہیں میں آ جی یہ کتابیں دے تھلے رہی ہیں دیکھ دے تھلے کتاباں پہ سن ادھر ادھر دے دے لڑائی ہوں کتابیں پہ اللہ تعالیٰ میں نے توفیق دیتی ہے میں دیت ڈھڈ تو آزاد ہوا میںگن جو ہاتھ ماریا تھلے سارا سودا نکل آیا بولو سبہان گل تجو رکھیا نے اس کی تربیت جڑی اتے ہوئی یہ انگریزیت جی میں پچھوں کا حوالہ تنا سنایا تھا کہ انگریزیت میری رگ رگ رگ رگ میں سما گئی تو اگریزیت جیڑی ہے نا وہ ہے دینیت سیکولرزم سیکولرزم اس دی تربیت لا دینیت لادینیت سیکولرزم ماحول چی اس تعلیم ایسی دتی گئی کہ دین دا دین دا دا توجہ حکومت دیکومت بھی کوئی تعلق نہیں دین دا معیشت ہی کوئی تعلق نہیں دین دا معاشرت ہی کوئی تعلق نہیں دوسرے لفظیں زندگی تو دین باہر کھڈو نہ کوئی خدا ساڈے زندگی دے معاملات دے دخل دے سکتا ہے تے او دی دخل اندازی قبول کرنی وہی کتاب خدا دی آسمانی پیغام کا اتے کوئی تعلق نہیں ریا مسئلہ مذہب جڑا ہے وہ صرف ذاتی عقیدے تک محدود ہے بس ذاتی عقیدہ اور عبادات جی کوئی قبول کرے جنا رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے لیکن زندگی دے معاملات دے اندر دین دا کوئی دخل نہیں یہ سیکولرزم اور یہ ہوئی سب تو وا کفرے یہ انگریزا کیوں ایجاد کیتا ہے کیونکہ او وہ مسلمانوں ننگا دین دے خلاف نہیں سن کر سکتے یعنی یہ نہیں سن آک سکتے کہ عیسائی بنو یہودی بنو انہاں یہ پہلا قدم اٹھایا کہ انہوں آخو میاں دنیاوی معاملات دنیا دین دا کوئی تعلق نہیں یہ فورن مان جان گے یہ پیٹو یہ دنیا دا کتا پاسو فسے گا جڑا دنیا دا کتا ہوئے گا واقعی ٹھیک ہے بھائی مسجد بھی اس نال منافقت بھی رہے گی ایمان جاوے گا منافقت رہے گی اسلام کا ننا ہے مسجد رہنی ہے حج بھی رہنا ہے زکات بھی رہنی ہے روزہ بھی رہنا ہے نماز بھی رہنی ہے یہ عبادت بھی رہ جان گیا نام تے چھاپ اسلام دی لگی رہنی ہے تے ایمان ہونا نہیں مرتا دین ادرو چال وو دشمن کی بھائی جی اصل بنا عیسائی بنو تو یہ بنو تو پھر تے منافقت نہیں کھلم کھلا کفر ہو جانا کلم کھلا کفر دے فسن پھسنگے نہیں منافقت پھسنگے اسے فسن گیس سیکولرزم تاریف تے مانا میں مان حوالے تھوں سنانا ڈاکٹر یوسف گرایا ڈاکٹر یوسف گرایا اس کتاب لکھی اجتہد ایک خود لبرل اور سیکولر سی کتاب لکھن والا خود لانتی کافر مرتد سی اور لادی یہ اسلام دی زبان چھیا جاتا ہے سیکولر لوگوں زندیق مسلمان گرفت تو پہلو پہلو اللہ تعالی دی بارگاہ گاہ سچی توبا کر جاوے تو مولا قبول کر لے دا لیکن جی مسلمان نپ لے نپیچن تو بعد وہ آ میری توبہ تو اسلام دا حکم ہے اس کوئی توبہ دا موقع ہوتا جانا تو نہ قبول ہونی ہوں ہر سورت قتل کیا جانا جا جا ہے کہ جاتی اندروں کسی مطلب پیروکار نہیں تو جا لیا ہے ہوں جیبا بھی کر رہا ہونا ہے لہذا یہ ہر سورت قتل کیا جائے زندیق ملحد جہے ہوں نہ یہ کافران بد ترین قسم بد ترین قسم کافران ملحت زندگی مذمت نام لے کے سارے نبی پاک حدیث مبارک تھی اور وہ حدیث مبارک کنزل مال شریف مسند احمد دے اندر موجود ہے سمجھ آ رہی نے گل کوئی نہ ملا علی قاری محدس ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری آپ دی کتاب شرح فقہ اکبر شرح الاکبر عربی اندر میرے کو موجود ہے آپ فرمانتے اکباہل کافر الدو کہ تمام کافران دی بدترین ترین قسم ملد ہے جڑے سکول بنتے ہیں علامہ اقبال کہ انگریزی تعلیم نال ملحد بن دین یعنی دین بلکہ تیار ہوتے ہیں علامہ اقبال دشنو سناو اقبال فرماند خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بسات ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ یعنی سارے کلندر اقبال دسیا تعلیم آئی تو خوش ہوئے کہ یار چلو فراغت ملے گی چور واہ وا کماؤ بن جانے پیسے روپیے واہ لے گا پر آخر سان کچے جاسے سے آ جاتے نے جی میں کسی بندے روا ہادسہ آ کچا جہ لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ آ کے کچے جہاز فریاد بھی نکلتی ہے احاد اس, بھی آ جانے الادے ہونا وہ جڑا کافران کی بد ترین بنکی ہے کہ وہ تیار ہوئے گا سا میلام رہن والا بندہ پہ آدھا نا بچ رہا تجربے کا محا, مشاہدہ موائنہ کرنے والا ہوں یہ جڑا ہے ڈاکٹر گرایا اس نے سیکولر دان نہ لکھا جا سنانا توجہ نال بولو سفا نمبر چھیاسی دن سیکولر دان لکھا ہے ان یہ تو سیکولر کا مانا لا دین مل کر بچتا ہے پیادہ لا دین تے ملحد مانا اس کا نہیں لیکن جیڑی شہد بچتا ہے پیا انتری کا ہویا دے ڈاکٹر پروفیسر پر جی تو یہ ہوتے ہیں ہلکے وڈے ہلکے وڈے کو کیا پتا میں پہ کرنا ہوں جیری شاہ تو نستا ہے پیا خود آپ بیان پہ لیکن مکاری دار شیتانی شاطری بچانا چاہتا ہے کہ میاں سیکولر جا وہ ملحت لا دین نہیں ہوتا کیوں جی مانا یہ کریے عوام مارے گی کہ دا مطلب لال مدد ہی کوئی کہ لکھا ہے پہلے انگلش عبارت بھارت اس لکھیے انگلش انگریز کا سیکولر کیونکہ ادھروں ہی آیا ہے یہ پیغام ہی ادھر آیا سیکولرزم کا جب ادھر آئے تو ہر مانا تو کرنا تھی جب وہ نہ کرنا سی تو ان انگلش عبارت دیکھ کے اس ترجمہ کی کہ سیکولرزم کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب اور مذہبی امور ریاستی معاملات میں مداخلت نہ کریں خاص طور پر تعلیمات عامہ میں یہ جی شاید وضاحت میں پہلوں کر گیا کہ تین چیزوں میں حکومت چی خدا دا تے خدا دا رسول کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ویخ چھڑامن چھڑاوا تو تافران دا روزی کما بچ بھی ذرائع آمدن جو مرضی اختیار کرو سود کھاؤ چکلا کھولو زنا کراؤ رنگ ویچو جھوٹ بولو فراڈ کرو چکر بازیاں کرو جی مرضی کوئی پیسہ کما سکتا ہے کماوے کما خدا قرآن دا حدیث شرح دا رسول اللہ دے پیغام دا کوئی تعلق نہیں ہوئے کافر نہ ہوئے بولو امان دسو تیسرے نمبر معاشرت जिसन इस लहनती तालीमा आमा न इस भी आशरत भी आशरत बंद रह सह मर्द औरत का आपस में ताल्लुक معاشرہ جیڑا ہے نا اس دے اندر بھی دین خدا دا کوئی تعلق نہیں کوئی ہندنی نال شادی کرے کوئی رن مسلمان دی ہندو نال شادی چکرے رن مرد نو طلاق چ دے وے مرد رن نو طلاق چ دے ہاں جی ننگے کپڑیاں تو بغیر مرد رہتا رہن جو مرد میا یہ میاں معاشرت یہ ترقی یہاں پر اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ شیطان دا حملہ کسے مذہب میں سارے تے کامیاب نہیں ہوا توجہ نہیں فرمائی نے یہودی مذہب کے تے شیطان شیتان تے حملہ کامیاب نہیں کر سکیا <تصحات> عیسائی مذہب دے نام تے نہیں کر سکیا <تصحات> <تصحات> <تصحات> <تصحات> <تصحات> <تصحات> یعنی دوسرے لفظ سانوں اسلام دا صاف سارے دا منکر بنا کے کسی ہور مذہب چ نہیں رلا سکیا شیتان لیکن وہ حملہ کامیاب ہویا ہے دنیا کے کہ نام رکھو مسیت رکھو منار اچھا بناؤ اور باقی جتے جتھے سیکولر ہوے گا تے سیکولر رحن ہو گے اتوں کی مسیت وی ہونی توجہ نہیں فرمائی گلتے اے دلے جتھے رہن گے اوتے بھی مسیح ویکن والی ہونی ہاں تصفینس چلے جاؤ مینار وےو ٹائل وے ساڈا بچارے کا پلستر ہی نہیں ہوتا یہ جیتے جی سینکولر وین وسد سوسائٹیاں نویا نویاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں مسیط مسجد درار دا حکم رکھدہ منافق بھی سارے مظہر تو آزاد لیکن مسیح نماز دب نب... اچیا بانگ سوئیوں پڑے نیت جنا کھوٹی दीन छड ते कमाई छोटी दीन पासे पर रोटी दे अंदर दीन दा कोई ताल्लुक नहीं मुर ते तन गया काफिर ते बन गया मसीत किस काम दी तवजो नहीं फुरमाई ने امریکہ برطانیہ یورپ دے اندر جس اسلام کی اجازت ہے وہ یہی اسلام ہے اور اس استعمال بنتی ہیں اور اس سے سیکولر ازم کے تحت پاکستان دیا سوسائٹیاں مسیحت بن گیا سوسائٹی یہاں مسیحت مندر چنگے ساڈا اللہ میں اقبال بولے ہاں اسلام آباد جاؤ نا جی جتھے پورا اسلام قتل ہوتا ہے لیکن ہر نکر چوڑ دے مسیح ضرور ہونی ایک کتری دتری بن جانے مندر بنا لیں چنگا سی سان پچھاننا سوکھا سی ہوں مسیح دے جی بنتا قرآن کا دشمن بھی بنتا ہے بولا مسلمان پچھاڑ نہیں سکتا ویخو بول سا ویخ صحیح مسیح وے कि सोहनी मुसीत है तू तो सारे रखी आना तेरा फतवा तो किसी मुसलमान नहीं पे छड़ सालंधर इकबाल फरमांगा कमाले हुनर को क्या देखे मेरी निगाह कमाले हुनर को क्या देखे कि हक से کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بے گالاؤ حرم نہیں ہے مسجد ہی نہیں ہے حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ سازوں نے ساز حرم میں چھپا دی ہے روحے بت کھا نے جتھے دین دی دشمنی خدا گھر ہے کہ میں سن رہا فرشتیا نو اللہ تعالی حکم جاری فرما رہے اٹھو فرشتے ہو گرا ہے مسیت ہاکر جی مسیطا بھی سجدہ میں جی خدمت کر گا نا اللہ میں اقبال دے حوالے کرسے شیتان ایک پاس ولی رحمان بولو تر سبحان اللہ कर बस जू दे सनमारा बदवा फे बेहतर है बेहतर है بجھا دو آ کے اللہ تعالی فرشت حکم جاری اٹھوے مندران دے اٹھو مندر دو مسیح دو مسیح کو مر کر سادہ مسلمان مسیح مسجد بناو مسجد ہے سیکولر سطولی مسجد بناوے تو مسجد نہیں ہو مندر مسجد درار اس نو فردے فرض ہے اوتھے ٹٹی پھٹی جائے جی میں سرت توبہ وچ مسجد درار دا آیا ہے نا او منافقا والی مسجد دا. اللہ دے محبوب حکم فرما سی گراں گن سٹو اتھے میں مثال دیناں کہ اسمبلی حال کے نال بھی تو مسجد بنی کھڑی <سطور> نہیں <نائے> بنی ہوئے <سطور> <سطور> اتنا خطیب ہے کوئی بھیرے دا لیکن تعے سامنے اسے اسمبلی پورے قرآن دی مخالفت کر کے پھر نوز باللہ من ذالک کوفرن تے برائی آکھنا اے این قرآن دے مطابق یعنی عجیب کوفر کہنا زنا رضامندی دا زنا اس دا قانون پاس ہو بے پاس ہو کے اسمبلی پھر آکے کہ ہم کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنا رہے یعنی یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ خدا دا قرآن آخد ہے رضامندی جڑے کرن دے میرے مولا اویں تو میں نہیں آتا بھی زندیق جہا ہے نا اس دی توبہ بھی قبول نہیں نپوت قتل یہ چوڑھے دا پوتر کم سی وکری یعنی اے جرت تے تافر نہیں کہ وہ کفر تے برائی نو آخ قرآن اوی آخد لیکن یہ بھائی سکولی جا کفر کر کے زنا جیسی حرام چیز اس نو اسے کر کے آئی یہ تو قرآن کے مطابق ہے خطاب نہیں یعنی اپنی ماں بہن سارے رل کے کھوتے سوا کے جنوب مردی سوا کے پھر نے وہ ویخیے قرآن کے مطابق ہو رہا عمل نہیں ہو رہا اور ویکو تو صحیح یہ اجی بھی ہے نا خیر اصل یہاں جو ملے اپنے پیو کی وراست ملی ہے میں پیو کا ذکر سنا توجہ رتوجنا بولو سبحان اللہ اصل کہانی اتو چلی ہوں سیکولرزم کا سن لیا سن لیا نا ہوں اس سیکولرزم دے تحت مسٹر صاحب دے بیان سنو پہ دعوی کیتا ہے کہ ریاست حکومت خدا دا دین نہ گا بیان سنو میرے حل ویکو حوالہ کی لکھا کھڑا ہے اچھی بولو قائد آزم تقاریر بیا نات جلد چہارم صفحہ نمبر 116 116 سولہ ایک سو سولہ کتاب سو کس جگہ سن ہویا ہے سن بھی دسنا تے جگہ بھی دسنا سفر نمبر ایک سو سولہ بزم اقبال لاہور دی چھپی قائد تقاریر و بیانات جلد نمبر چہور دلی دہلی دس اپریل انیس سو چھیالی نو خطاب کیتا ہے پاکستان میں بنان تو بولو ایک سال پہلے دی بکواس سنو اس قوم کے دی پیو دی کیڈا سونا پیو بنایا مبارک یہ پیو کسی کا کسی کوتے بنا بناؤ تے کھوتا بھی لیا مارے گا کہ میرا پیو ان کا بئیمان نہیں ہو سکتا ہاں حوصلہ کرو میں ولائتہ دے کھول لوا نا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 میں پوچھنا جس دا مقصدی اسلام نہ ہوئے او مسلمان ہے یا کافر ہوے سبحان اللہ بولو کافر اے حصہ کولر اعتدال پسند اوندے نوں دانا خبرائیں چ اخبار ایا چونے ہاں دوسرا حوالہ ٹھیک ہے ہاں دوبندیاں کا بلی بریلویا بلی گالا رسول نزدیک شیتان آزم ہوں اس جیل سفا نمبر دو سو ترتالی اپنا تر سو سٹھ کن سا دو سو ترتالی نہیں تین سو سٹھ ختاب تھے ہوا ہے مجلس دستور ساز پاکستان کا پہلا صدر منتخب ہونے پر تقریر کراچی گیارہ اگست انیس سو نو پاکستان بننے تو کنے دن پہلو بولو تین دن پہلے نورانی بیانات سنو میں سمجھتا ہوں اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان میں <متحد> نے پاکستان بنا دیا میں تمہیں دستور دے کر جا رہا ہوں اگر تم اسی دستور پر چلتے رہے تو آپ دیکھیں گے کہ نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا سے زمانے کا بلا اللہ دے فضل لال تے میں ہے نہیں بھی کوئی میں ترلا رکھ کے پگڑی بن کے منچا کے فلانا تے میں بالکل یہ گلا بئیمان میں نہیں میں کسی پدر شاہ میں اصول شریعت اسلام دین جتیا سان سان کوئی پروار نہیں آ, آسانیا مصطفیٰ کریم دا دین جتیاوی ہے تا قوم دی نگاہ ویچ جت جاوے انت جتیا ہے لیگے غیرہ ہو اعلید دین کل نہیں اللہ تعالی دین اسلام نو غالبی ہر دین دا اتر رکھیا ہے لیکن اس بیوکوف قوم دی نگاہ ویچ دین جتیا بن جاوے ایو ایک لیند سمجھ آ جاوے ننو کہ واقعی ساڑا دین غالب ہے ساڑی ایک موچ ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں کی لکھنا کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے دین مذہب ذاتی عقائد کا معاملہ ہے تو توان تتا ہے ذاتی عقائد کے اندر ذاتی معاملہ جڑا ہوں اس بندہ خود مختار ہوں ہے جو مردی پکر جی ذاتی معاملے کا کی لٹرین گرا کے تو گھر چ بناؤ گھر گرا کے اتنے لٹرین چ بناؤ آ کے دن ایویں ہی ہے مذہبی میں گرا کے جی میں مرضی ڈھا دو بنا لو و رکھ لو توڑ دو سٹ لو یہ علیحدہ سارا کوئی حکومت اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کہتے ہیں جمہوریت تو وضاحت دی مزید اگے کرنا توجہ لال بولو سبحان اللہ مزید اسے صفحے پہ اتنے اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں کہ میں اگے خود وضاحت پہ کرتا اپنے مندروں میں جائیں اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں مسلا وڑ جاوے گرجے چوڑا وڑ جائے مفیتی یہ سارے وڑ جان مندر مصرمان مصرمان جد مسلمان جو مسلمان نہیں رہا ہوں مردی کھے کھاوے انج آزاد تسا. مبارک ہوے آزادی بھائی تے جا تاہ قادری پروفیسر بیٹھا ہے یہ مسیحت اپنی چوڑے کو باری کھڑا ہے پتہ نہیں بھی پیوں کے پیچھے چلیا کھڑا ہے سارا جو چوڑے وار کے دے کٹ وہ کے نہ کرسی کے اتنے میرے کو لندر فوٹو پی ہے کورسی تو بہ کے ادھر چوڑا ہے تو ادھر پادری ہے وہ پادری عبادت کرنے راکھ راکھی پیا کرتا بہ کے آلہ حادرت بریل بھی فرما دے نے وہ جڑا کافر عبادت وہ اجازت دے کہ جا تو اصل تین آ کر فرمایا وہ تو کوفرت رازی ہوا جا کفرت تو کافر ستاور اریا جلد نمبر چودویں جنا ہوئے میں نکوٹانا اچھا آپ کا کسی مذہب ذات پات یا عقیدہ سے تعلق ہو کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں حضرت عمر دی گل بھی سنا جو اسلام والا بھی تھوڑا جہا چسکا لوا دا مطلب ہے ہر بد عقیدہ آزاد ہے رسول کریم نو کے خدا تعالی نو کے جو مرضی آکھے اپنے مذہب دی تبلیغ کرے مرزائی مذہب دی تبلیغ کرے پھیلے نو مرزائی بناوے جو مرضی کرے ہر بندہ آزاد ہے جی پاکستانی ہے تو آزاد ہے کر کے جستان بنے مردائی سائنس سینکڑے ہونے ڈیڑھ کروڑ ڈیڑھ کروڑ مردائی ہوا جو تبلیغ کر رہے اپنے مدد بھی کیلائی جان حضرت امر بن خطاب ربی اللہ تعالیٰ سکار دبی نامی سبی سواد سبیق سبی نام کا شخص پیش کیا گیا حضور جتھے بیٹھ رہے قرآن مجید دی متشابہات آیات دے بارے گفتگو کر دانے مجید دیا کچھ آیات یہ جہاں نے جنہ دے بارے بحث گفتگو کی اجازت نہیں اتنے صرف ایمان رکھنا پینے جی میں مثال دینا الی فلا اتے تفسیران نے لکھا ہورا دلہ کی مراد اتنے مانا کی اللہ ہی بہتر جان دس جان د متشابحات. اللہ تعالیٰ قرآن نے فرما دا متشابہات آیات دے پچھے وہی پوے گا جیدہ تیرے دل لالا ہے جیدہ دل سدھے مولا نمنا نے چو وہ آیات متشابہات دے پچھے نہیں پوے گا وہ انا آیات مبارکہ تو احکام جو کچھ ملدے نو جیدہ آیات محکمات نو یہ دے آکام لے کے عمل کرے گا اور جتے اللہ تعال فرمایا ادھر دخل نہیں دینا ہاتھ نہیں لاؤنا یہ آ گا ٹھیک ہے سونا توج روک دیتا ہے سانو مر دخل دن دی کہڑی لوڑ ٹیڑھے دل والا جیڑا اٹھو ہوں سبھی پیش کیتا گیا کیتی گئی حضور یہ سبیر جہ یہ متشابہات دے بارے باہر لوگ گفتگو کر حضرت عمر نے فرمایا چڑی توڑ لو جمہوریت نہیں سا کہ ہر بندہ جو کفر بکے آزادی ہے نا اتنے سی خلافت خلیفہ کا پہلا کام لوگوں کے دین اسلام کو محفوظ کرنا ہے پھر دنیا دا تحف ہو پہلے دین دا تحف ہو کیوں جو دین اجڑیا تو ہمیشہ دی دوزا خے پہلو اے وڈے نقصان تو بچا सोने फारू गया उन्हें फरमा छड़ी तोड़ लिया छड़ी सिर च मारनी शुरू कर दी जदों सबीर सिरों खून निकलिया वे आद बस करो जो सिर गंद भरिया निकल गया لیکن پھر بھی حضرت عمر اپنے عوام واسطے حکم جاری فرمایا سب نال بہنا اٹھنا حرام ہے وجہ نہیں فرمائی کیوں کہ دل ٹیڑھا ہویا پھر دے مت پھر کسی بہ کے کسی دا ایمان خراب کرے اس نال ہی حرام ہے سمجھ لگ رہی نے کوئی نہ مطلب یہ نکلیا کہ مسلمانہ کا دین محفوظ کر دیا اسلامی حکومت جڑی ہوئے گی وہ بعد مغبہ پابندی لائے گی سڈے مولا علی خارجیا جنگ کیتی ہے کہ نہیں ہوئے بولو بھی ہزار خارجی آپ مارے میں پوچھنا وہ کس نقتے سے مارے نے. بد مذہبی پھیلاونی شروع کی مولا علی سرکار باہر دے جنگ کتال جہاد چھوڑ کے انہوں شروع کیا معلوم ہوا اسلامی حکومت چ بد مذہب آزاد یہ تو اسی طرح ہی ہے کوئی آخے کہ ہلکا کتا آزاد ہے کیونکہ اس کو بھی آزادی کا حق ہے سمجھے لگی میں پوچھنا کتے جڑے نے یہ کمیٹی والے مراج چڑھتے ہیں کہ نہیں بالخصوص ایک ہلکا ہو جاوے تو آگے سارے مکاؤ کیوں آکھے بندیاں بندے ود ہلکا کرے گا میں ہلکے کتوں کو پوچھنا ہلکے کتوں اپنی جنس کا ہلکا کتا نہیں جا چڑتے اپنا غیر جنس غیر جنس کا کتا کیوں یہ بندیا ہلکا کرے گا جہا بدھ مذہب ہے صحابہ بوکتا ہے نبیا بوکتا ہے ولیا بوکد ہے ہاں جی اپنی نبوت کا دعوی کی کھڑا ہے ہزار کفر اس ہلکے چاہ تمیز نہیں پر ہومان ہو جیز ہو ہو جی؟ ان ہے جا جانو مارے گا ہلکا بندہ وڈے گا ایمانوں مارے گا جانو بھی مارے گا نبی پاک سرکار دا اسلام پہلا سر حکومت یہ دینا ہے کہ خبردار وہ اپنی طاقت دے نال بد ملبا نو نت ائی صرف اور صرف اہل سنت و جماعت پھیلتے جان بول سب لا ساڈے فتوا شامی فکر دیا کتابوں یہ لکھا ہے جڑا میں تم سنا رہا ہاں ہوں سجڑا در ویخ جب سیکولر بنیا لا دینی بنیا نیچری بنیا سرسو والا نظریہ رکھا دوں سائنسی انداز فکر رکھے دوں ایک ہوا مارنا اسی سلسلے میں یہ کتاب بریلوی دی برالر بریلوی نہ آخ میرا امام احمد رضا ناراض ہو جائے گا برلر برالر آلہ حضرت تو نیچریوں کے دشمن ہیں آپ اپنے مکاتیب خطوت دے اندر لکھ دین فرمایا ہم <سلام> تو سچے ہنفی دشمن نیچری ہیں سر سور تھی اپنا مسٹر تھی نیچری سید ابول برکات رحمت اللہ علیہ دا فتح میں لکھاوا گا تو سناواں گا میرے کو پیا حزب الحناف والے سید ابول برکات آپ نے فرمایا یہ نیچری ہے بھی نیچری تو یہ میں ہر سب حوالے بھی کرنا پیا سابے رسائن بخاری بخار چڑیا تو بخاری بنیا میں جی کلے بن گا بہت سید بخار چڑھیا بخاری بنیا نک ودیا تو نک بھی بنیا اصلی سید لبو تو بڑے تھوڑے ہو گے نکلی چوکھے نے ہوں جی بلا ہے اس لکھی کتاب قائد کا مسلک اترحمت اللہ لے ہاں وچ اس لکھیا ہے کہ ولی سی بڑا, بڑا ولی سی سال کا ولی کو نہیں سی کیوں آکھے بندے یہ ہے یہ چوکھے ماننے والے سن دلاب دی نشانی ویکو اچھا نے اسنے...